أشهد أن سيدنا محمداً ورده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسحبه وضارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَعْلَمُ أَن يَخَافُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وامل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله لزيم. میرے بزرگ پیارے بھائی ہو ایک عرض یہ ہے کہ ابھی جو اگر بیٹھے نہیں ہے وہ بیٹھ جاوے جہاں جہاں جاتا پائے بیٹھ جا رہے لیکن بات جو ہے توجہ سے وہ دھیان سے سنے سامنے والی جگہ خالی ہے اس میں اندر یہ باہر والے ساتھی جائے ہے میں آ جائے جو جگہ خالی ہے اور سامنے والے ساتھی بیٹھ جائے اپنی جگہ پر تو شیو رکھے ماشاء اللہ بہت اہم بیان ہے بھائی کام کے متعلق ساری باتیں ہو رہی ہے جو اللہ نے موقع دیا ہے تو شیو رکھیے بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں چلتا بیٹھ جب بیٹھ کر کے دھیان سے بات کو سنیں اللہ پاک نے ہم کو ایک ذمہ داری دی ہے ایک کام دیا ہے دین, کے دین کا اللہ تعالیٰ کے اسی کے ساتھ ہے دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں اور جتنے اچھے حالات آدمی تصور کرتا ہے ان تمام حالات کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اندر سے ہے اور اندر یہی کہ زندگیوں میں دین آ جائے اور اس دین کا جو حق ہے اس کی ادا کرنے کی کوشش ہو جائے میں آ رہے اسے ادا کرنے کی اور کا جو حق ہے اس حق کو پورا کرنے کی محنت ہو جا رہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی ساتھ ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ساتھ ہو جائیں گے دین کی وجہ سے اس کے حکم کو ماننے کی وجہ سے ان اللہ ہم کہ اللہ پاک تو ایمان والوں کے ساتھ ہے اللہ ہم عالم تفین اللہ تعالیٰ تو اپنے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ڈرنے والوں کی کوششیں قبول فرماتا ہے ان کی عبادتیں قبول فرماتا ہے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے ان کی طاعتیں قبول فرماتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ بھیا اللہ ہی ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی کام چلتی رہا ہے یہ خاص بات ہے کہ دین کا یہ کام کوئی ظاہری اسباب اور وسائل سے چلنے والا نہیں ہے جیسے دنیا کے کام ظاہری اسباب اور وسائل سے چلتے ہیں مال سے ملک سے زمینوں سے جائیدادوں سے یہ اس سے چلنے والا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی قدرت سے چلے گا اور اللہ کی مدد سے چلے گا اور اللہ تعالیٰ ہر اس ہر اس آدمی کی مدد کریں گے جو اس کے دین کا کام کرے گا جو اللہ کے لیے کرے گا وہ اللہ کی مدد پائے گا اور اللہ ساتھ ہے پھر کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو ایسی ہی مل رہی ہے آپ کے ساتھ اسباب اور وسائل اور لوگوں کی تعداد کی ہمیشہ کم رہی تعداد بھی کم رہی اور جو تعداد سے وہ کمزور رہی اسباب کم رہے مال کے مال تو آپ نے لیا ہی نہیں مال کی پیشکش لوگوں کی طرف سے بھی ہوئی تھی مکے والوں نے کہا ہم آپ کے لیے مال جمع کریں آپ ہم نے سب جگہ مالدال بن جا آپ نے منظور نہیں فرمایا پھر کہا ہم آپ کو بڑا بنا دے اور آپ کو اپنا بڑا مان لے اسکول منظور نہیں فرمایا تو یہ چیزیں منظور نہیں فرمائی پھر اللہ کی طرف سے بات آئی ہم آپ کے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں پکے کے پہاڑ جو باہر ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہے کہ یہ سونا ہو جائے اور آپ جیسا چاہیں اس کا استعمال کریں اپنی دعوت میں اپنی تبلیغ میں اور آپ وہ بادشاہ بنا دیں ہاں آپ بادشاہ ہو جائیں اپنا حکم جاری کریں کہ میں تو اللہ کا بندہ بند کر کے کام کرنا چاہتا ہوں بڑا بن کر کے نہیں رہیس بن کر کے نہیں بڑا بن کے نہیں رہیس بن کے نہیں میں تو بندہ بند کر کے کام کروں اگر اللہ کھلاوے تو اس کے کھلانے پر شکر کروں اور اگر بھوکا آ جائے کام کے دوران میں تو بھوک پر سبر کروں یہ تھا طریقہ کار چلنے کا راستہ یہ بڑا انعام ہو گیا سب کے لیے اور بڑی آسانی ہو گئی سب کے لیے اس لیے کہ اگر آپ مان قبول فرماتے اور مان سے کام کرتے تو کام کا ہو جاتا غریب ہاتھ اٹھاتے تھے کہ ہمارے پاس تو مال ہے نہیں ہم کیسے کریں ستھیا, کو پڑا والے ہوتے کام کرتے اور, لوگ کے اور کسی کو بھی ہاتھ اٹھا لینے کی وجہ میں باقی بھی ہوئی مال پر مل پر چیزوں پر قائم نہیں کیا تو کس پر قائم کیا اپنے خلوص کو اللہ تعالی کو اللہ مان کر اس کے دین کو حق مان کر اللہ کے لیے کرے گا اللہ اس کا ساتھ کہیں گے بس تو اب سب کے لیے راستہ کھل گیا اور کام رحمت بن گیا کہ غریب بھی کام کر سکتا ہے ایک دفعہ آپ نے مال کی فرمائش کی کہ مال کی ضرورت ہے تو ایک صاحب مال لائے کھجوریں لا کر کے پیش کی کے بعد کرتے ہیں لوگوں کو جوڑ جوڑ کے ایک ساتھی سے بات ہوئی آپ کب سے آئے ہیں کتنے وقت کے لیے آئے ہیں وقت بات بتایا ان کو ترتیب تھی لوگ بلانے کی کتنا خرچ ہے کم نے بات اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی کہ جو مجمع آپ کے ساتھ جائے گا اس کے ایک تہائی کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا ایک تہائی کا خرچہ پورے مجمع کی ایک تہائی کم سے کم روایت جو لی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کی وہ تیس ہزار ہے اور بھی روایت ہے ساری تھی انہوں جائے گا اس کے ایک تہائی کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا کھانا جانا کھانا پینا سب لمبا سفر کا گرمی کے دین تھے مسافت بھی دور تھی اور تیس دس ہزار آدمی کا خرچہ اپنے لیا خرچے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضروریات کا انتظام کیا جانے والوں کے لیے روایتوں میں ہے کہ بوری میں سامان پڑا جاتا تھا اونٹوں पर لادنے کے لیے کبھی بوری پھٹ جانے تو بوری پھٹ جانے تو اس کے لیے سوتھری اور سوا دو زمانے میں کے لیے ہوتا تھا بوریوں کو تو سوتری اور سوا کا انتظام کیا تھا کہ کسی ساتھی کا سامان بورا پھنس جاوے تو سفر میں پریشانی ہوتی ہے ان کی بھی کر دی آپ نے اور ان کو بھی بشارت سنائی چیزوں والی کو بھی بشارت سنائی یہ طریقہ رحمت کا روح ہے کہ اپنی اپنی بشاط اپنی اپنی طاقت کے مطابق آدمی اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگا رہے اپنی ذات بھی اپنا مال بھی اپنے اسباب بھی کو خالص بنا رہے کہ اس کا درجہ ہے اللہ کے كل ان درجہ ربو کہ ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے حساب سے درجے ہوں گی اور اللہ کو رہا کون کون ہے تو یہ آسانی بتائی اس کام کے اندر اور یہ ذہن بنایا کہ اصل تو اللہ تعالی کی مدد ہے اللہ کی مدد یہ کام جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا ممن رسول اللہ یہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ, یہ مدد کے اسباب ہیں جب مدد کے اسباب اختیار کیے جائیں گے کہ پھر حق کہان وہ اپنی مدد دیں گے مدد کی کوئی شکل مقرر نہیں ہے پتہ نہیں کہ ان کن شکلوں میں اللہ تعالی مدد کرے عام طور پر دنیا میں مدد کی ایک شکل مقرر ہے وہ ہے مایو یعنی حکومت بھی منظور ہوئی ہے, ہے کہ مال سے ملت کرنا. اللہ تعالی کی مدد جو ہے وہ کوئی مخصوص شکل پر نہیں ہے ہر نبی کی الگ الگ طریقے سے مدد ہوئی ہے تاکہ پتا چلے کہ اصل مدد تو اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے ہوتی وہ, وہ قدرت سے کریں گے کوئی شکل مقرر نہیں کہ یہی مدد آئے گی جیسے دنیا میں مار دیا جاتا مدد کے لیے مدد کی بہت شکنیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کسی کی نبی کی مدد اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کی ہے کسی کی پانی سے کی ہے ہاں تو الگ الگ مدد ہے سمندروں میں مدد کی ہے آگ میں مدد کی ہے کی مدد سب سے زیادہ آپ کی مدد ہوئی ہے ازباب میں اور مدد کی مدد سب زیادہ ہوئی ہے کیونکہ سب سے ذمہ داری بڑی آپ کی تھی تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے آپ کا کام اس لیے آپ کی مدد سب سے زیادہ ہوئی ہے اور یہی بات رہی کہ آخر تک کہ اللہ تعالی اپنے کام کرنے والوں کی مدد کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ فیصلہ ہے اللہ تعالی کا اسباب کی کمی ہوئی اور کام پورا ہوا مدد جلدی آئے گی اور زیادہ آئے گی کیونکہ اسباب ہے نہیں اور کام پورا کر کے دکھایا ہمیشہ آپ جو ہے اسباب کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے اسباب کی جاتی کے ساتھ نہیں پھیلا باطل تو اسباب کی جاتی سے پھیلتا ہے لیکن ہب جو ہوتا ہے وہ کہ وہ ہمیشہ اسباب کی کمی میں پھیلا ہے اسباب کم ہیں اور کام کرنے والوں کا خلوص ہے ان کی محنت ہے ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اسباب کی کمی میں اللہ تعالی نے کام بنا دی ہے جو جو آ جاتے تھے اچھی ہوئی وہ پوری ہو گئی بدر میں پانی نہیں تھا تورا تورا پانی برس گیا مجمے کے لیے پانی نہیں ہے مجمع اسے جگہ پہنچ گیا کہ وہاں پانی نہیں ہے تو رات تھوڑا رات پانی بھر گیا دشمنوں نے اپنی بڑی طاقت جمع کی تھی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے فرشتے نازل دل کیے مدد کے لیے اور کامیاں بھی دے دی اور ان کی تعداد تھوڑی ان کے اسباب تھوڑے ان طوام میں جوتے بھی نہیں ہیں ان کے لیے سواری بھی نہیں ہے ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور مدد کی مدد زبردست آ گئی مدد آ گئی کہ حق روشن ہو گیا ہاں لوگوں کے سامنے حق روشن ہو گیا کہ گیا لوگوں کو کہ مدد تو انہی کی ہوتی ہے خارج ولید بہت مخالف کے مگر ان کا احساس اندر سے یہی تھا کہ میں جتنی مخالفت کروں جتنے گھوڑے دوڑا ہوں مخالفت میں وہ خود کہتے تھے مگر میرا اندر کا احساس یہ ہے کہ انجلا ممن کے بارے میں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے کہ اس کی تو اوپر سے حفاظت ہوتی ہے ہاں ابھی وہ اسلام نہیں لائے. ان پر یہ بات کھل گئی کیوں کہ ملن ہو رہی تھی تو ہمیں یہ مدد تو اللہ تعالی نے ہی دی ہے اس لیے ہمیں اپنے کام میں اللہ تعالی سے پورا امید رہنا چاہیے ہاں ہریشو میں ہے کہ اب شیرو اب ملو ماں یسور بشارتیں لو اور امیدوار رہو اللہ تعالی سے, طرف سے ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے ایسے حالات اللہ لانے والا ہے اب شیرو اب ملو ماں یسور بشارتیں لو اور امیدوار رہو اللہ تعالی سے ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے ایسے حالات اللہ لانے والے ہاں کبھی جلدی لاتے ہیں کبھی تاخیر بھی ہوتی ہے یہ حکمت کا تفاضہ ہے حکمت کی بات ہے کبھی حکمت کا تفاضا ہوا تو حالات جلدی سے اچھے بنا دیے فوراً فوراً مدد آ گئی فوراً بات قبول ہو گئی لوگوں نے آنند فانن قبول کر لیا اور کبھی ایسا ہوا کہ کافی محنت ہوئی اور کوئی نتیجہ بھی نہیں آیا روک گیا نتیجہ تو کیا مانے ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت کا تقاضا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور حکمت بھی ظاہر ہوتی ہے خالی قدرت نہیں ہے کہ قدرت بھی ہے اور اللہ کی قدرت تو ہر چیز پر آوی ہے باقی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو حکمت کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں حکمت بھی بتانی ہے کہ ہم اپنی قدرت سے جو کام کرتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے خوبیوں والے ہیں اپنے کاموں کی خوبیوں کو وہی جانتے ہیں اس کے نتیجے کو وہی جانتے ہیں اس لیے مسلمان کو اس کا یقین کرنا ہے کہ کرے گا اللہ اپنی قدرت سے لیکن اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم چاہیں گے بلکہ اپنے حکمت سے کریں گے جب بھی حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو مرادیں وہ اللہ روک لیتے اسے دیتے نہیں ہیں اور وہ مانگ رہا ہے اور دیر ہو رہی ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ اس کو روکا جائے جب حکمت کا تقاضا پورا ہو جائے گا پھر کھول دیں گے یہ اس لیے سمجھایا گیا تاکہ کوئی بھی اللہ کا کام کر کے ناؤمید نہ بنے کیونکہ شیطان منصا فرماتے تھے شیطان جس طرح خواہشوں کے راستے میں لوگوں کو پھنساتا ہے اور دور کرتا ہے اللہ سے اس کے کام سے ایسے نا امید بنا کر کے بھی دور کرتا ہے اللہ سے نا امید بنا لے کہ دیکھو تم اتنے دنوں سے کام کر رہے ہو چل رہے ہو تقاضے پورے کر رہے ہو ہر جگہ پیش پیش رہتے ہو اور تمہارے حالات تو اب تک بنے ہی نہیں تمہارے گھر سے بیماری گئی نہیں تمہارے قرضے اترے ہی نہیں ہو گیا مگر تمہارے ساتھ ابھی تک حالات ہے ہاں. اور تمہارا تعلق سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تو کام تو اللہ کا کرتا ہے تیرا کام تو اللہ کرتا نہیں لوگ بات کرتے تو اگر اللہ تعالیٰ کی شان سے اپنا گمان بگاڑ دے گا کہ میں کام کرتا ہوں اور میرا کام تو اللہ کرتا نہیں میں دعا کرتا ہوں میری دعا اللہ سنتا نہیں تو ناؤمی ہی آتی ہے اس کا گمان بگڑ جاتا ہے جب اللہ سے گمان بگڑا تو بات بگڑ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق کام کرتا ہے ناؤمین شیطان خود اللہ سے ناؤمید ہے. ہے ہاں ابلیس ابلیس کا معنی یہ ہے کہ یہ ناؤمید ہے اللہ سے اللہ نے اس کو لانت کر دی قیامت تک لے جاتا ہے کا بہت کام کیا لیکن جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہاں سے لے کر موت تک ان کے حالات بنے ہی نہیں کتاب حضرات پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ ان کو کفن بھی پورا نہیں ملا حالات کیا بنتے حالات کیا بنتے کفن بھی نہیں ملا تو کیا مال ہوگا کیا پسندید ہوگا کیا چھوڑا ہوگا خوش ہوتا نہیں ملا بڑے خاندان کا آدمی ہے اس سے زیادہ اللہ کی کمزور کیا ہو سکتی ہے ایسا کیوں ہوا کہ اللہ کے ہزمت کا خرابہ ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ اور دینے والے ہیں یا اس پردے میں ان کی کوئی اور حفاظت اور ترقی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے سمجھ ایمان والے اور یقین والے بندے ہوتے ہیں وہ اس پر نظر کرتے ہیں کہ حکمت پر بھی نظر رکھو اور قدرت پر بھی نظر رکھو اگر حکمت پر نظر نہیں ہوگی اور قدرت پر نظر ہوگی تو سوچے گا کہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے وہ میرے ساتھ نہیں دیتا ہاں میری دعا نہیں سنتا حالانکہ دعا کسی کی رتنی ہوتی دعا جو مانگی جاتی ہے وہ رتنی ہوتی اٹھا لی جاتی ہے وہ مریضوں میں ہے کہ سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا ہوتا ہے جو اوپر اٹھائی جاتی ہے دعا گئی ہے اوپر کہ دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے کہ دعائیں آئی ہیں بندوں کی انہیں رکھ لیتے حکمت ہوتی ہے تو جو مانگا ہے وہ اس کے مطابق دے دیتے ہیں یا حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے تو وہ نہیں دیتے جو اس نے مانگا ہے بلکہ اسے بدلے میں کچھ اور دیتے ہیں یا دنیا میں دیتے نہیں بلکہ اس کو آخرت میں رکھے جب آخرت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے آخر یہ دعا مانگی تھی یہ جی ہم نے مانگی تھی کہ ہم نے یہ دیا تھا یہ دیا تھا اور خلا دعا مانگی تھی ہم نے کچھ نہیں دیا کہ جی ہاں کہ یہ لو اس کے بدلے میں یہ لو خوش ہو جائے گا اور یہ سمندر کرے گا کہ کاش میں ساری دعائیں دنیا میں نہ ہوتی قبول اور ہی مل جاتی مجھے یہ حکمت اس بار آپ کو لیے تو لگا لگے حکمت کے تقاضے ہوتے میرے کا ماننا یہی ہے کہ جو آج اللہ کی طرف سے آ رہے, اس کو یقین کرے کہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہے حکمت سے اس کو روکا گیا ہے ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستان لوستان پتا نہیں اب بہن لیکن بڑی اس میں حکمت کی باتیں ہیں تو اس میں قصہ لکھا ہے موسالیہ سلام کر ہی جا رہے تھے ایک آدمی کو دیکھا کہ اتنا تندست ہے کہ اس کے پاس پہننے کا کپڑا بھی نہیں ہے اور اس نے اپنا بدل آدھا بدل ریت میں چھپا رکھا ہے میرا تنگ دست ہے وہ مشہور سلام سے دیکھ کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میری حالت دیکھیے میں بہت تنگی میں ہوں اپنے آپ کو ریت میں چھپا رکھا ہوں آپ ہمارے واسطے دعا فرما دیں اللہ کو نبی ان کے دل میں جگہ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے تو دعا مانگی اور مشاء علیہ السلام اپنے کام پر روانہ ہو گئے کے بعد مسالے سلام کا گزر ہوا اس کا ہے اور لوگ جو ہے گرد نے اونچی کر کر کے کچھ دیکھ رہے فرمایا کیا مسئلہ ہے خرچ کیا ایک آدمی نے شراب پی کر کے خون کیا ہے اور اس کو موت کی سزا دے رہے کیا, وہ فون سابت ہوا تو اس کو موت کی سزا ملی وہ موت کی سزا دے رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے اس کو. تو بتائے اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کی رحمت میں ڈسا ہوا تھا کبھی اللہ کے دقت میں آ گیا کیونکہ اس کو مان ہضم نہیں ہوا یہ کس نہیں کیا سیشانی رام نے نیچے آیت لکھی اللہ اگر اللہ تعالی اپنے مندوں پر دنیا میں روزی پھیلا پھیلا کر دے تو یہ تو زمین میں بغاوت کرے جیسے ہی بغاوت کر رہا ہے حکمت ہے کہ ان کو بغاوت سے بھی روکنا ہے اور پانچ اوگنگا یہ سی بنی ہے کہ سب کو مان ہزم ہو جائے ایسا رہتا تو بازوں کے سلامتی اللہ کو اپنی حکمت سے ایمان کی سلامتی اسی میں ہوتی ہے, کہ ان پر اللہ اللہ ہے کہ ان پر اللہ تعالی آتر کھول دے کہ وہ اپنے ایمان کو اسی میں سلامت رکھیں گے لیکن یہ حقیقت کون جانے گا اللہ اللہ کے سوال کوئی ملتا نہیں جانتا ہوتے ہیں جو تمہیں ناگوار ہوتے ہیں مگر تمہاری خیر اسی میں ہوتی ہے کبھی کوئی حالت ایسی ہوگی جو تمہیں ناگوار ہوگی لیکن تمہاری خیر اسی میں کبھی تمہیں کوئی چیز چاہتی ہوگی پسند ہوگی لیکن وہ چیز تمہارے لیے شر ہے تم جانتے نہیں ہو اور ہم جانتے اللہ کے ساتھ بندگی کے آداب میں سے کہ اللہ کی طرف سے دین کے کام کرنے میں خصوصاً جو حالات آئیں تو وہ کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے اسی میں خیر رکھی ہے اور اللہ سے آسانی کی امید رکھے کہ ان قریب اللہ تعالی آسانی کرنے والا ہے خوشائش ہونے والی ہے انتظار فرق کہ خوشائش کی امید رکھنا یہ بہترین عبادت ہے تو رہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما سے ایسے حالات آتے اور وہ حکمت کی وجہ سے ایسے نہیں ہے اس لیے ایمان اللہ کی قدرت پر بھی لانا ہے ایمان اللہ کی حکمت پر بھی لانا ہے, بھی لانا ہے. اس کے فیصلے پر بھی ایمان ہے خزانے اللہ کے بعد سب کی جو کے خوشائش اور اس کو کھولنا خزانوں کا کہ اپنی حکمت سے اللہ تعالی کریں گے ایک ایسی ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے کام پر اللہ سے اچھا گمام کر کے چلتا رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے اس لیے اس کی تاکید کی ہے ایک دفعہ صاحبہ بھی بزرگ کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ یارسول اتنی تکلیف ہے اتنی تکلیف ہے کہ پیٹ بھرائی روٹی بھی نہیں ملتی اور خوف کی اتنی حالت ہے کہ چین نہیں ہے بغیر ہتھیار کے رات گزار نہیں سکتے خوف بھی ہے دکھ بھی ہے بھوک بھی ہے آپ ہمارے واسطے دعا کیوں نہیں مانگتے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کا تو ہمارے واسطے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ کس طرح سے رو ہمارے لیے مدد کیوں نہیں کرواتے رہیے کیونکہ بات تو کے سامنے جانی رہی ہاں تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانی کہ ان پر کیا گزر رہی, رہی ہے تو بات آپ کی خدمت میں لائے اور یہ عرض کیا کہ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں اتارتے حالت یہاں تک پہنچ گئی تو آپ صلاح نے کیا جواب دیا یہ جواب دیا ان کے سر پر ہاتھ کر انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا غلامت ایسا کہا ایسا نہیں کہا بلکہ جو جواب آپ نے ان کو دیا وہ تربیت کا جواب دیا ہاں نبی کے ذمے ہیں اپنے ساتھیوں کی تربیت کرے اپنے ساتھیوں کو جماوے ان کے قدم ادھر ادھر نہ ہو جانے یہ ملائی ہے نبی کی انتظامی کام نہیں ہوتا بلکہ جس طرح انتظامی کام ہوتا ہے تربیت کام ہوتا ہے ساتھیوں کو جمع نہ کہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹے ان کے نہ جی کی ہمتے نہ ہٹے بلکہ جمے وہ یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری لیے لوگ اپنے اپنے حالات کو آپ کے سامنے رکھتے تھے آپ کے سامنے حالات رکھ کر, کر آسرا اور پناہ لیتے تھے تھا تربیت کا ہونا ضروری ہے کہ تربیت کی وجہ سے کام آگے تک جائے گا صحیح جائے گا کیونکہ تربیت پایا ہوا ہے شروع سے تربیت ہوتی ہے تو آخر تک صحیح نتیجے پر بات جاتی ہے تو آپ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی آدمی دین یہاں قبول کرتا تھا اور اس پر قائم رہ جاتا تھا تو اس کو آرے سے سیدھا چھیل دیتے تھے اور اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے تو وہ دو ٹکڑے تو ہو جاتا تھا لیکن اپنا دین اپنا کام چھوڑتا نہیں تھا ya aprendí کے لیے اس کو حالات ڈالے گئے اس کو بنا دیا خطرہ تربیت گزرتا ہے مشقتوں کا تکلیفوں کا تنگیوں کا مخالفتوں کا دشمنیوں کا یہ دور تربیت کا ہے اس محنت کر اللہ تعالی تربیت کریں گے کام کا بنا دیں گے کہ آپ کو چاہتے اللہ کام کے بن جائے جو کام کرنا کا اللہ اسے کام لیں گے اپنا کام کرانے کے لیے کام کا بنائیں گے کہ اب یہ کام کے لائق ہو گیا ہاں کہ مشقت دیری تکلیفیں برداشت کی تنگیاں برداشتی رشویاں بلتم کے اس راستے سے ہم اوپر لے جائیں گے تو یہ سیدھا رہے گا اگر فرماتے تھے کہ جو نیچے سے اوپر جائے گا اس میں ہوگا خلوص سمند بتا رہے ہیں کیا, سب پریشان کرتے تھے اس زمانے میں کام کیا تنگی ترشی میں کام کیا بے کشی میں کام کیا یہ ان میں خلوص کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جی ہاں نیچے سے اوپر جاوے ابو بکتھی کر دیے اللہ تعالیٰ ان سے نیچے سے اوپر گئے ہیں قبول کیا تھا تو آپ کو اتنا مارا تھا حالانکہ وجاہت والے تھے کیسے آدمی تھے چاہنے میں بھی آپ کی وجاہت تھی لوگوں کے اندر آپ مانے ہوئے آدمی تھے جی ہاں اپنے فیصلے لاتے تھے لوگ ان پاس کے پاس کونو کے کہ نماز پڑھا دے لوگوں <سؤال> <عصیح> نے کہا کہ ابو کمزور ہے عمر کبھی ہے ان سے فرمائیں کہ اللہ کو مجلو نہیں ہے اللہ کو یہ منظور ہے کہ ابو ان کا نماز پڑھا رہے جو اوپر سے نیچے وہ نیچے سے, نی سے. اوپر چلے گئے ہاں پھر تربیت ہوتی ہے اللہ تعالی کی اور حکمت سے تربیت کریں گے ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں منوں کی کمزوریوں کو ان کے استعدادوں کو ان کی صلاحیتوں کو اس کے حساب سے ان کے ان کو نوازیں گے بھی اور ان کو آگمائیں گے بھی اس لیے شبق ہے ہمارا کام کرنے والوں کا خاص طور سے کیونکہ اس کام کے دائیں بائیں ہمیشہ ناگواریاں ہوگی جیسے گلاب کے پھول کے دائیں بائیں ہمیشہ کانٹے ہوتے ہیں گلاب کا پھول ہوتے ہیں تو گلاب کا کاٹوں والا اس میں آتا ہے گلاب کا پھول بائیں کانٹے رہتے ہیں. ان کاٹوں میں وہ گلاب کا پھول جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس طرح حق یہ دین حق ہے کہ اس کے دائیں بائیں بہت سے حالات اور کانٹے ہوں گے ہاں آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آزمائشوں میں اللہ بندوں کو کامیاب کریں گے اور کامیاب کر کے پھر دبا گے لوگوں کے نہ ماننے سے بلکہ اپنا کام جاری رکھتے تھے ہم سے تو ناؤمی ہوئے مسئلہ تو اللہ اپنے؟ تو کے اپنے ہے تو یہ تو ہم سے ناؤن نہیں ہوا ابھی تک ناؤمی کی تو یہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے تین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ آدمی کا دین اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ پلٹنے والے ہیں اس لیے نا امیدی کوئی بات نہیں ہے اس لیے اللہ کے کام میں کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے امیدوار رہے اونچی اونچی نیتیں کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے تیار کرے اور پھر اللہ تعالی سے مانگے ہاں یہ بھی ضروری ہے سے مانگنے والے بنے دعا مومن کا ہتھیار ہے حدیث شریر میں دعا ہاں دعا ہو سلا مومن یہ دعا اللہ تعالی نے دی ہے ہر نبی کو دعا دی تھی اللہ نے کہ یہ لو ایک مخصوص طاقت یہ لو اور اس کا استعمال کرنا جب ضرورت آ رہے الم کو بھی دیئے دعا والی طاقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہ ہم کو بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا دیا ہے یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا یہ حال میں یہ مانگنا یہ حالاب کو یہ مانگنا حدیثی کے کاموں میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے ایسا حال ہے کہ وہ دعاوں نے راہ دیکھی ہوئی ہے, ان دعاوں نے راستہ ہے. جب میں مانگوں گے وہ فوراً راستے پر چلی جائے گی قبول ہو جائے گی کہ وہ تو سکھائی ہوئی ارضیاں ہیں جیسے کوئی افسر کسی سے کہے کہ آپ کی مضمون لکھ کر لائیے تو مجھے دے دینا پھر آگے میں کر لوں گا تو اس کی قبول ہونے میں کیا, کیا دے رہے نے نےی کا مضمون بھی بتایا ہے کہ یہ مانگنا یہ لکھنا اندر اور پھر وہ مجھے دے درخواست آگے آگے میں کروں گا یہ ہے دعا تو ہم جس طرح میرے بھائیوں دعوت والے ہیں ہم اس طرح ہم تو دعا والے بھی ہیں ہمارا کام اللہ تعالی دعاوں سے بنائے گا بڑے بڑے کام کیے ہیں ناممکن کاموں کو اللہ نے دعا سے ممکن بنا دیا یہ کام ممکن نہیں ہے خان طور سے لیکن جب دعا ہوئی تو کہ دعا ہوئی تو وہ ممکن ہو گیا اور ظاہر بھی ہو گیا جی ہاں اس نے نبی اپنے کام کے لیے اور اپنی مدد کے لیے دعا دعاؤں کو اختیار کرتے تھے کہ اللہ سے دعائیں مانگے اور دعائیں مانگا کرے یہ دعا جو ہے تجربہ کرنے کے لیے یا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دعاؤں کو ٹرائی تجربہ کرنے کے لیے مانگتے ہیں کہ دیکھیں ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ فلا دعا مانگ تو یہ ٹرائی کرنے کے لیے یا تجربہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہاں. یہ تو ایک راستہ لیے ہوئی دعا ہے کہ جب یہ دعا ہوگی تو اپنے راستے کو وہ چلی جائے گی سکھائی ہے اللہ نے اپنے رسول کو نے ہم کو ہے تو یہ مقبول دعا دعائیں ہاں اپنے, اپنے مقاصد کے لیے اپنے آزاد کے لیے آجات کے لیے دعائیں مانگو یہ دعا تمہارا ہتھیار ہے اور اسے دلوں کو تسلی ہو جائے گی دعا کے بعد کسی نبیوں نے دعائیں مانگی سہبائی کے رام نے دعائیں مانگی جی ہاں اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی دعائیں مانگی ہے لمبی دعائیں. وہ قبول کروا کروائی اللہ تعالیٰ سے کے میدان میں یہ دعا اللہ نے قبول ہے یہ میں اللہ نے قبول جی ہاں میں شادت سنائی تو ہر حال میں کام کرنا اور اپنے حالات کے لیے اللہ تعالی سے کہ دعائیں مانگنا جی ہاں دعاوں کے اوقات کو ملحوظ رکھنا ملحو کہ دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہے پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے پچھلی رات کو رات کا آدھا حصہ آخری اس وقت دروازے کھل جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی ضرورت والا ہے کوئی روزی چالنے والا کہ ہم اس کو روزی دیں کوئی حاجت والا حاجت پوری کریں صلی اللہ تابوس قبل کم دیکھو راتوں میں اٹھنے کے آدھی بنو ہاں کیا اٹھو گے عبادت کرو گے اور مانگو گے کہ اس کے آدھی بنو کہ تم سے پہلے جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے راتوں کو اٹھتے تھے اور مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور ان کے کام بنتے تھے تو اللہ سے اچھا گمان پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میری سن لی اور دعا قبول ہو گئی یقین بڑھتا ہے گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے دعا مومن کا اچھا رہے مشکل مشکل مسائل دعاؤں سے حل ہوئے ہیں روکی ہوئی بارش ہے برس گئی دعا سے روکی ہوئی بارش تھی جمعہ کے دن ایک آدمی آ کر کہنے لگا آپ خطبہ دے رہے ہیں کہ یار رسول اللہ ہلاکت ہو رہی ہے جانور مر رہے ہیں پانی نہیں ہے آپ نے دعا مانگی وہی وہ پانی برسنا شروع ہو گیا لوگ دیکھتے ہوئے گئے اور پانی چالو رہا برت رہا ہے اگلے دن مو کو وہ گرایا اس میں دیواریں گر گئی کلاسے بند گئے پانی پانی ہے پڑے بھائی پھر چٹ گیا بادل بادل چٹ گیا سورج نکل آیا لوگ سورج کی روشنی گھر گئے گاڑی کہتا ہے کہ سورج جیسا نکلا کہ مدینے مولونا کے اوپر جیسے مدیٰ تو تاج رکھ دیا ہو بتایا تھا اپنی دعا کا عمل کہ کوئی کام اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم طریقے سے ہوگا تو ان کی دعا میں ایسی قبولیت آئے گی بارش برس گئی اور برس کے بارش رک گئی جی ہاں ائب علیہ السلام کی بیماری دعا سے دور ہو گئی جی ہاں لمبی بیماری تو اس کے لیے دعا لگی ہے اتنی بڑی حکومت ملی دعا سے کہ انسانوں پر اور جناتوں پرندوں پر اور کسی کو نہ میرے کام کے لیے مجھے اولاد کی ضرورت ہے اپنے بڑھاتے پہ کو پہنچ گیا ہوں کی بھی حالت بہت سخت ہو گئی ہے ہاں کہ میری خال لٹک گئی ہے سخت بولا پہ خال لٹک جاتی ہے بال بالکل چہرے کے سفید ہو گئے ہیں. سر کے بھی اور چہرے کے بھی اور پہلے سے لاگ ہے بچہ پہنا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے لیکن میں تیری نحمت سے نہ امید گئی ہوں یہ اللہ پاک نے بیٹا دیا تو اس کام کا وارث بنے ہاں. دعا قدرت سے کام بنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ندیوں کا کام ایسے اپنی قدرت سے بنایا ہے کہ انہوں نے اللہ کا کام کیا ہے اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی دعائیں سنی اور دعا سے ان کے کام اور دعاؤں سے ان کی مشکلات کہ مشکلات ہل ہو گئی ضروری مسئلہ ہے کہ ہم کہ ہم دعاؤں سے بے فکر رہے ہمارا تو کام ہی دعاؤں سے بننے والا ہے سارا میں نے کہا نہیں کہ اسباب پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسباب سے یہ کام بڑھے تو پھر کہ محنت ہوگی اور دعا ہوگی کیا ہوگی محنت محنت ہوگی صحیح یہ جب صحیح محنت ہوگی ربوت کے طریقے پر طریقوں پر اللہ تعالی ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالیں جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے ہاں جیسے ان کی نسرت ایسی کریں گے جیسے نبیوں کی نسرت کرتے ہیں ایسے ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبی کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے یہ بڑا انعام ہے اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہر حال میں ہونا چاہیے کام کریں تو بھی رجو حالات بگڑ جائیں کہ تو بھی رجوع حالات بن جائیں کہ تو بھی رجوع اللہ کی طرف رجوع یہ اصل ہے کہ اپنی دعوت اپنی محنت کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہے ہمارا بھی رجوع اللہ کی طرف ہو جاوے اور اللہ کے بندوں کا رجوع بھی کہ اللہ کی طرف ہو جاوے ٹھیک کہ پھر اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کے خزانے کہ اللہ کے خزانے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے فیصلے بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ دوا والا بننا جیسا دعوت والا بننا یہ دواں والا, والا بننا جب اللہ تعالیٰ کسی بندنے کو دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اللہ اپنے سامنے آزادی کرنے کی سوچ سمجھ دیتے پھر وہ اللہ کے سامنے آزادی کرتا ہے روتا ہے دل بل بلاتا ہے تڑپتا ہے تنہائیوں مانگتا ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہیں دینے کا ارادہ کیا ہے خدا خاحت یاد آتے ہیں اپنی کمزوریاں یاد آتی ہے اپنی بےکشی یاد آتی ہے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے جی ہاں کیا؟ کہ رونے کی توفیق ہو گئی کہ اوپر سے مدد کا ارادہ ہوا ہے یقین کا لے کام کرنا ہے نا امید ہونا نہیں ہے نا امید نا امید نہیں ہونا ہے کبھی حکمت کا معاملہ کریں گے کبھی قدرت سے مدد کا معاملہ کریں گے اللہ حقیب ہے اور فرمایا اللہ میرے بات کہ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے ٹھیک بہت مہربان نعمتیں دیتے ہیں گناہوں کو چھپاتے ہیں کو چھٹاتے ان کو دلیل نہیں کرتے رنانوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہے اللہ کا اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ ہم نے نعمتیں دیتے اور دیتے ہی چلے جاتے نعمتیں دیتے ہی چلے جاتے ایسے ہی ہنر ہو تو اور ایپوں پر پردہ یہ اسی کا خاصا ہے نعمتیں گے اس لیے راستہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ان دعاؤں میں بہت سی تعلیمات بھی ہم کو دی ہے اس میں ہماری بزرگ سہما کے تھے کہ حدود صلی اللہ جس طرح دعوت میں نبی ہیں دعاؤں میں بھی نبی ہیں اپنی دعوت میں ندی ہے رہبر ہیں لے جارہے رہے ہیں کامیابی کے راستے پر دعوت کے راستے سے کیونکہ دعوت کے راستے سے دین آنے گا اور دین سے کامیابی ملے گی دعوت دین کے لیے ہوتی ہے دعوت کس کے لیے ہوتی ہے ایسے ازان کس کے لیے ہوتی ہے نماز کے لیے ازان ازان کے لیے نہیں ہوتی ازان تو نماز کے لیے ہوتی ہے ایسے دعوت اور محنت وہ دین کے لیے ہوگی ہم آئے گا اور تین پر ہوگی کامیابی آپ دعوت میں, نبی ہیں، ایسے ہی آپ میں بھی نبی ہیں کہ میں وہ تعلیمیں دی ہیں کہ جو ہماری کرے۔ ہاں. مثلا لینا ہم کو نعمتیں دی ہیں تم نعمتوں میں کیا ہونا چاہیے عام طور پر نعمت میں آدمی اپنی حاجت ہاں راحت ہاں پوری کرتا ہے کہ نعمت آئی لو کہ ٹھیک ہے ساتھ ہے. تمہارے لیے راستہ اور ہے وہ کیا راستہ ہے تو ملید ملید علیہ وسلم نے اللہم رزقتنی فجلو تحبو. دعا ہے میں. اللہم رزقتنی فجلو اللہ اللہ تو ہبو یہ محسوس ہوا ہے عزیسوں میں مما علام فجلو اللہ سیما تو ہبو اللہ اکبر معریفت کی بات ہے اللہ کی پہچان وہ نعمت جو آپ نے مجھ کو دی ہے جو مجھے پسند ہے اور وہ نعمت آپ مجھے دے چکے تو میری اگلی درخواست یہ بھی ہے کہ وہ نعمت وہاں خرچ ہو جا وہ طاقت وہاں خرچ ہو جا جو تجھے پسند آئے وہاں خرچ ہو جائے وہ نعمت سہارا بنے کہ کہاں سہارا بنے کہ اس کام کا سہارا بنے جس کام سے تو راضی ہوتا ہوں وہ نعمت وہاں لگے راستہ بتایا کہ نعمت کہاں لگاؤ گے کہ نعمت جس طرح اپنے راحت پر لگاتے ہو کہ اس نعمت کو وہاں بھی لگاؤ جہاں سے تمہارا پروردگار راضی ہوتا ہے یہ افزیت کی بات ہے بندہ بننے کی بات ہے اللہ کے سامنے بندہ بنے کہ بندہ کیا کہ اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے کہ اس نعمت سے میں وہ کام کروں گا کہ اس کام سے اللہ میرا راضی ہو جائے اللہ مجھے خوش ہو جائے اللہ کو خوش کرنے والے کام کی مدد میں یہ نعمت خرچ ہو جائے اللہ عما وما رگت کنا وو فضل و قوت الما تو بو یہ تعلیم ہے اس دعا میں ہر مسلمان کو نعمت تو حد مانگتا ہے اپنی راحت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے اپنی تکلیف ہٹانے کے لیے کہ ٹھیک ہے لیکن جس طرح اس کے لیے ہے یہ نعمت اس کے لیے بھی ہے تاکہ یہ نعمت شر کا ذریعہ نہ بنے نہیں تو نعمت شر کا ذریعہ بنے گی دوسری جگہ لگ گئی نعمت ہے تو اس کی خیر مانگی ہے کہ اس کی خیر عطا فرما اور اس کے شر سے بچا یہ نعمت کا شر بھی ہوتا ہے اللہم اللہ عمین یاسانی ون شرح کل بھی آخر تک یہ اللہ آنکھوں کے شر سے بچانا اور کانوں کے شر سے بچانا اور دلوں کے شر سے بچانا یہ اور ہر وہ چیز جو آپ نے مجھے دی ہے اس کے شر سے بچانا اس میں شکا فون دیا اس لیے مدد مانگی ہے کہ وہ نعمت ہے تیرے کہاں سے آئے ہم کو تیری نعمت کی ہر وقت ضرورت ہے ہم کو نعمت کی ہر وقت ضرورت ہے اور جب نعمت آئے تو کہ وہ تیرے کام میں مددگار بن کے نا. اس کا پہلو سمجھایا. اللہ اکبر. کہ کوئی بھی ہٹ گئی تو اب گم اب اس گاؤں میں پھنس گیا کہ نہ اب اس گاؤں میں نہ پھنسا بلکہ وہ جتنے میرا وقت لیتی تھی جتنے میری مشغولیت لیتی تھی اب وہ مشغولیت تیرے کام میں لگا کے جی وہ تو ہٹ گئی مشہور ہوتا تھا آب, اب اس کے شراک پریشان ہونے کے بجائے جو وقت بچ گیا ہے جو صلاحیت وہاں لگتی تھی وہ صلاحیت تیرے کام میں لگا گئے دونوں نعمت جب جا تو اور نعمت آ جانے تو یہ تعلیم ہے دعاؤں میں بڑی تعلیم ہے تو خالی دعا والا نہیں بنایا بلکہ دعا کے راستے سے بھی راستہ سمجھایا دعا کے ذریعے سے بھی راستہ سمجھایا ہے گائی اپنی دعاؤں میں رہبری لیتا ہے اپنی دعوت میں بھی رہبری لیتا ہے اور ان رہائیوں سے اپنے اندر استحکامت پیدا کرتا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے کاموں میں دین کے کاموں میں اپنے اندر استحکامت پیدا کریں ہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی دین کے کام میں استقامت کے ساتھ چلے جس طرح اخلاق کے ساتھ چلنا ضروری ہے ایسے استقامت کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے پابند بن گئے یہ نہیں کہ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا کبھی کیا کبھی نہیں کیا کبھی حالت ٹھیک ہوئی تو کر لیا حالت ٹھیک نہیں ہوتی کی کوئی بات نہیں کہ استقامت کے ساتھ کام کرو استقامت کا تقاضا اللہ نے نبیوں سے کیا ہے اسے اللہ کا لگائیے نبیوں سے اللہ نے استقامت اور پابندی کا تقاضا کیا ہے ع سلام سے ہارون علیہ السلام سے استقامت کا تقاضہ ہوا علیہ السلام نے دعا مانگی حالات ہونے کے لیے وہ دعا قبول ہو گئی اس کی خبر بھی آ گئی کہ جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی ہے علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین تھے کہ دعا میں تھے اس کی خبر آئی کہ دعا تمہاری قبول ہے اب کیا کرنا ہے تو فرمایا کدو جی بداغ فشتک آپ کی دعائیں ہم نے قبول کر لی ہے اب آپ کام پر قائم رہے گا کام پر قائم رہنا فی الن حالات ہوگا یہ طے ہو گیا ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ کو اپنے کام پر قائم رہنا ہے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی خبر آنے کے چالیس سال کے بعد فرحان حلق ہوا اتنی لمبی استقامت چالیس دن کی نہیں چالیس سال کی وہ سالوں کا حساب چلتا ہے اللہ کے ہاں نہ دنوں کا حساب چلے بنایا ہے یہاں آدمی پر حالات آتے ہیں جیسے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے دین ہوتا ہے یہ حالات اس طرح بدلتے بدلتے رہتے ہیں قدرتی طور پر ایسے آدمی کی زندگی کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں کبھی غریب ہوا کبھی ایماندار ہوا کبھی بیمار ہوا کبھی تندرست ہوا کبھی جی چاہا کبھی جی نہیں چاہا ہاں کبھی موافقت ہوئی ادھر سے کبھی ادھر سے ناموافقت ہو گئی دنیا حالات کا گھر ہے ایک حال نہیں رہتا حالات میں کیا کرنا چاہیے تو ایک قسم لوگوں کے وہ ہیں جو حالات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں کہ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے کام کا حال ہوگا تو کام کریں گے مجھے تو نہیں کریں گے مت اور پابند ہو کر کے رہے حالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں ہاں تو حالات کے حساب سے چلنے والے کامیاب میں ہوتے ہیں. حکم چھوڑ کر اور جو حکم کو سامنے رکھ کر حالات کے حساب سے چلتے ہیں حالات میں حالات کا علاج پوچھتے ہیں کہ ان حال میں میں کیا کروں اور پھر حکم کو پورا کرتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں حالات میں کہ حالات کا علاج پوچھنا چاہیے کہ اس حال میں میں کیا کروں اگر علاج نہیں پوچھیں گے حالات کا تو حیران رہ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے جی ہاں اس کا علاج کے لیے حالات پوچھتے کہ یہ حال ہو گیا آپ نے کیا کروں دوا کھائی اب یہ ہوا اب کیا کروں علم دے کر اس لیے نازل کیا ہے کہ ان حالات میں پوچھ لیا کرو کہ اب میں کیا کروں क्योंकि हालात में हुक्म का तरीका बता रहे हुक्म तो नहीं बदलता लेकिन तरीके बदलते ہاتھ ہاتھوڑا تو پڑ گیا جاؤ تو سب مسئلہ پوچھ لے میری کڑھائی ٹوٹ نہیں کہ ہاں اس کو جوڑ لو پٹا باندھ لو اور جب کرنے کے وقت آ گئے تو جب مشہور لو جی ہاں اپنے حالات میں طریقوں کا علم لینا یہ استثامت کو آسان کرنے کے لیے ہے تو اپنی ناظانی سے حرج میں اور تنگی میں پڑے گا کہ موت بچنا مشکل ہو گیا پوچھا کیوں نہیں ایک آدمی میں نے تو نام لکھوا دیا ہے یہ آج میں اللہ کے راستے میں جانے میں لکھ لیا گیا ہے لکھ لیا ہے لکھ لیا گیا ہے میرا نام میری بیوی ہر کو جا رہی ہے نشانے میری پوچھنے آتے ہیں. سوال کہ والرانی پریشانی کری لائف کب پوچھ پوچھ کے کام کرنا ہے ان کے کاموں پر پابند رہے کوئی بات پیش آ رہے تو کہ پوچھ پوچھ کر مان مان کر کے چلا کرو جی ہاں تاکہ وہ استقامت میں کوئی رہنا نہ پیدا ہو کوئی کمزوری نہ پیدا ہو ہمارے بڑوں نے ہمیشہ استقامت کے ساتھ ہی کام کیا ہے ایک کام اپنے ذمہ لیا تو اس کو کرتے ہی چلے گئے کرتے ہی چلے گئے سر جمن مش تعبین میں سے ہے مشہور جہریلو قدر فرماتے تھے کہ بیس برس ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیشہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں ازان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں بیس سال ہو گئے اور بیس سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نمازی کی پیٹ دیکھی مطلب ہوا نمازی کی پیٹ نہیں دیکھی یعنی پہلے سب میں امام کے پیچھے ہو نمازی کی پیٹ نظر نہیں آتی بھی کرتے تھے اور زیتون کے تیل کی تجارت بھی کرتے تھے یہ نہیں کہ کوئی روزی روزگار نہیں تھا ایسا نہیں تھا روزی بھی ہے روزی کمانے کا بھی کام ہے درگا ندی ایسے ہی ہوتے تھے اپنی روزی کا بھی اپنے اپنی روزی اپنے دن میں لوگوں پر بوجھ نہیں لوگوں پر لوگوں کا بوجھ نہیں کہ لوگ ان کا بوجھ اٹھانے کیونکہ یہ کام یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بوجھ اٹھانے دن کے کام کرنے والوں کو کہ لا سکون آیا المسلمین خبردار مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو اپنا کام کرو اپنا کماؤ اپنا کھاؤ اپنا لگاؤ لوگوں پر کوئی بوجھ نہیں اللہ کا کام ہے ہاں تو مسئلہ آسان رہے گا کہ بوجھ ہمارے اوپر ہے لوگوں پر نہیں ہے لوگ کب تک برداشت کریں گے بھی کرتے تھے اپنے روزی کے لیے حدیث کی خدمت بھی کرتے تھے اللہ کی عبادت بھی فاطمہ جب سے اردو صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنی سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ تینتیس 34 مرتبہ نمازوں کے بعد اور سونے کے وقت کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی بھی تصویرات فوٹ نہیں ہوئی تو چھوڑ دینا بھی ہے یہ تک ہوگی تکمیل ہوگی کا نام کمال پیدا ہوگا کیوں کہ درخت کی بڑی بڑی شاخن بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شاخن بھی ہوتی ہے تو اس کا نام درخت وہ سایہ بھی دے گا وہ پھل بھی دے گا عمال بھی ہوں گے اور اجتماعی امل بھی ہوں گے یہ مجموعہ دین ہوا علیہ صاحب فرماتے کہ دین؟ کہ دین مجموعے کا اس میں, بھی ہوں, گے. اس میں بھی ہوں گے ایک کو دوسری وجہ سے ترق نہیں کیا جائے گا ترتیب دی جائے گی کیا جائے گا ہاں ترتیب دینا ضروری ہے مولانا صاحب فرماتے سے نبی کے ذمہ ہوتا ہے عمل کی ترتیب بتاوے عمل کی نیت بتاوے اور عمل بھی نبی عمل بتا دے گا عمل کی ترتیب بھی, بھی رہ حرت نہ ہو اس کو کہاں کرنا اس کو کہاں کرنا نہیں تو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے کریں گے چھوڑ تو اندراج ہی ہے تو چھوڑنے کے لیے انتراجی ہوتا ہے اس نرد کلا بلند پڑھنے والے سب نے کل آلہ ایک میں آلہ ہے ایک, ہے ایک ہے. میں عظیم ہے اس کو سبحان ربی نبیل آلہ جسے میں کہنا جو عظیم ہے مجھے روکو نے یہ ترقی بتائی کی ترتیب بتانے تاکہ سارے عمل وجود میں آ رہے. کیونکہ دین عمل کے مجموعی کا نام ہے اور دعوت کے ذریعے تو فرماتے لیے تصویرات فاطمہ جب سے بی بی میں نے سنی ہے یہ کبھی بھی فوت نہیں ہوئی تو کسی نے سوال کیا سوال کرنے والے بھی ہی ہوتے ہیں گیا کھانا موقع پر میدان جنگ میں تھے وہ بڑی زبردست جنگ ہو رہی تھی رات بھی رات مشغول تھے اس میں کیا کیا تھا فرما اس میں بھی میں نے پڑھی تھی تو علی نے اس وجہ سے نہیں پڑھی تھی کہ یہ ضروری ہے ان کو معلوم تھا مسئلہ کہ تصویرات مستحب ہے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں معلوم کہ معلومات مستحب کے فرق ہے معلوم مشتاح کا فرض نہیں ہے ہم سب جانتے تھوڑا نہیں جانتے تھے یہ فرض نہیں ہے یہ فرق تو نہیں ہے لیکن اس کی کر है کہوں گا میں تو فرق سمجھتے نہیں کرتے تھے وہ اس کا جو درجہ ہے وہ درجے پر رکھتا اس کو پڑھتے تھے اور یہ نہیں ہے فرق کو فرق سمجھے مشتق کو مستحق سمجھے سنت کو سنت سمجھے جگانا تو نہیں اس کی ورنہ بولو ہوگا سنت کو سنت تین صحیح رہتا ہے نہیں توانگ تو میں یہ مثالیں ان کی یہ مثالیں استقامت کی کہ پابند ہو گئے اپنی تربیت کے لیے اپنی ترقی کے لیے خدا رسول کا حکم پورا ہونے کے لیے بنایا چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ تو وہ اثر کرے گا زندگی پر تو یہ حضرات جو ہے اپنے آپ کو جیسا کام میں چلاتے تھے پابند بھی بناتے تھے ان کی پابندیوں کے واقعات اب عمر کے پا... ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا رو کر کے گوا لایا ہوں ایک گوا آپ کے لیے کیا دوا ہے پیٹ کے لیے پیٹ میں گہرانی ہو گئی کوئی بات ہوگی تو کس کام کی ہے گہرانی ہو جائے بوجھ ہو جائے تو یہ اس کے لیے آسان علاج ہے ضرورت نہیں ہے. مجھے زوارش کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے مسلمان بنا ہوں کبھی میں نے پیٹ بھر تک کھایا ہی نہیں ہے گرانی ہوگی بات ہے پابندی کہا ول تو منزل تو جب سے کچھ نہ ہو تب سے میں نے پیچھے کہ ام ہے ممداد جو شفر تھی ممتاز وہ ان کی اتاد تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتاد کے ساتھ چلایا اس میں زندگیوں میں دین آیا ماحول میں دین آیا اور دینی ماحول بنے اتادوں کے بنے کچھ سب اتاد کرنے والے سب اتاد کو ہی سوچ رہے ہیں دعبے داری کو ہی سوچ رہے ہیں کوئی غدل کسی کی اونچی نہیں ہوتی کہ میں نہیں مانتا میں نہیں کرتا ہم تو تابے ہیں آپ جو کہیں اس ہیں کا مزاج بنے گا تو اللہ تعالی کے, کے دروازے آ جاؤ گے. تو کا سبب بنتا ہے تو اپنی چیز چھوڑ دینا اور کہیں جا رہی ہے وہ لے لینا اور مان کے چلنا شاید ناگواری ہی کیوں کہ مان, مان کے چلو سارے جتنے بگاڑ ہیں کہ سب ختم ہو جائیں گے جتنے پسانے سب ہو جائیں گے والے ہی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تربیت اس طرح کی تھی کہ سارے حال میں وہ مان مان کے چل رہے اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار کر دیا ایمان کا یہی تقاضہ ہے ایمان کا اور احتیاط کا جوڑ ہے ایمان یقین اندر تیار ہوتا ہے تو زندگی کے سرو کو احتیاط کی طرف چلا جاتا ہے کہ ایمان کی ایمان کی تو دو لائن چلتی ہے ایمان تیار ہوتا ہے تو یقین بھی بنتا ہے ایمان تیار ہوتا ہے تو خوف بھی بنتا ہے جیسے سورج چڑھتا ہے تو گرمی بھی دیتا ہے روشنی بھی دیتا ہے دونوں لائنیں چلتی ہے گرمی چلتی ہے سورج جتنا بدل ہوگا یا روشنی بھی تیز ہوگی اور گرمی بھی تیز ہوگی ایک ہی جگہ سے چلتی ہے سورج سے ایسے ایمان تیار ہوا امام میں قوت آئی ایمام کی قوت سے یقین بنے گا اللہ پر اور اس کے وعدوں پر اس کے فیصلوں پر اور دن مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا دوسری طرف اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا اللہ کے خوف کی وجہ سے جتنی لانگڑی اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس سے آدمی بچ جائے گا ایمان تیار ہوتا ہے تو احتاج کا یہ صبر ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ احتاج پر رہے کہ اس کا ایمان ترقی کرے گا ایمان ایمان میں ترقی ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں اعت آ گئے گی اور زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ ایک خوف بڑی چیز ہے ایمان کی وجہ سے جو خوف آیا وہ اللہ کی طرف چلاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے اسے تقوا کہتے ہیں اسے خدا کا خوف کہتے ہیں بہت سی بناؤں سے آدمی اسی سے بچ جاتا ہے تقوی کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے اور بہت سی شہروں کے دروازے وہ تقوی کی وجہ سے کھلتے ہیں اور برکتیں دونوں کی مجموعے سے آتی ہے کہ ایمان آیا یقین آیا اور تخوہ آیا اللہ تخواہ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ ہمارا راستہ ہے اس لیے استقامت بھی پیدا کرنی ہے اطاعت بھی پیدا کرنی ہے اللہ سے اس نے ل... گھمانا اور اچھی امیدیں کرنا امید ہونا ہے اور اس کے کام میں لگنا ہے دعائیں مانگنی ہے ہاں اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا ہے نہیں اللہ ہی حاجت پوری کریں گے اور اللہ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے اپنا تعلق صحیح بنانا ہے اللہ ساتھ ہو گئے مسئلہ, مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا بندوں نے یہ تعلقات قائم کرنا کہ بندوں کا تعلق بھی صحیح ہو جائے ہمارا تعلق اللہ سے بھی صحیح رہے بندوں نے بھی صحیح رہے کہ بندوں میں انصاف اور انصاف اور احسان کے ساتھ رہے اللہ کے بندوں میں کیسا رہنا ہے کہ انصاف احسان کے ساتھ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے نہیں پسند کریں گے یہ تو انسان کا طرز ہے اور احسان کا کتاب ہے آپ کیا کہ ہماری جات سے دوسروں کو فائدہ ہوگا ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں ہوگی ہم اپنی جات سے احسان کر سکتے ہیں تو پر احسان کریں گے اسی مخلوق پر احسان کریں گے اسلامی معاشرت اسلامی رہن سہن کی بنیاد احسان گئی ہے ہم کو اللہ نے احسان کرنا سکھایا کسی کا نقصان نہیں یہ مومن ہے اس معاشرے پر کہ اس معاشرے پر اللہ تعالیٰ دین قائم کریں گے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے لوگ بھائی ہو گئے ایک دوسرے پر رحم کھانے والے ہو گئے ہمدردی پیدا ہو گئی اس ماحول پر اس معاشرے پر دین قائم ہوا اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے اس کے لیے اس کے لیے ارادے کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں چلتے رہیں گے قائم رہیں گے دوسروں کے چلنے چلانے کا ذریعہ بھی بنیں گے حدیث میں ہے کہ تو با الدین یا لح اللہ مرقا الخیراق الشر خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اللہ اللہ ہم نے کو اس کے لیے قبول فرما دے نہیں مشق کے لیے اللہ کے رستے میں نکلنا ہوگا اب گھروں میں جائیں گے تو وہ ماحول تو ہوگا نہیں پھر وہی باتیں ہوں گی جو اب اللہ کے رستے میں نکل کر اب تازہ تازہ ہم ہیں ارادے کر کے کہ گھروں کو نہ جائے اس کی مشق کے لیے نکلے تاکہ یہ ہمارے دلوں میں اللہ بیٹا ہے اور ہماری اس کی مشق ہو جائے گی ان تو ٹھیک ہے بھائی سب سے